الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلیات والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا الک و یا نور اللہ صلی بیانات قطاریا کا اول حصہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں 12 سالے ہیں یہ امیر ال کے بیانات کا تحریری گلدستہ ہے کون سے رسالے ہیں نام بھی سن لیجئے غفلت نہر کی سدائیں گناہوں کا علاج گانے باجے کی ہولناکیاں ابو جہل کی موت شیطان کے چار گھدے احترام مسلم ویران محل قبر کا امتحان قیامت کا امتحان مردے کی بے بسی پل سراط کی داشت گناہوں کا علاج جو رسالہ ہے یہ صفحہ نمبر باسٹھ پر ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے یہ القول البدی کے حوالے سے لکھی ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں فرمایا بے شک ابھی جبرایل امی علی سلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہجل اس کے نامۂ اعمال میں دس نیکیاں شبد فرمائے گا کا مطلب ہے درج کرنا لکھنا اور دس گنا مٹا دے گا اور دس دراجات بڑھا دے گا سبحان اللہ اللہ کے محبوب دانا خجوب منزا ہن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا امتی درود پڑتا ہے ایک بار اور نیکیاں کتنی درج ہوتی ہیں دس درود ایک دس نیکیاں دس گناہوں کی معافی دس گنا مٹا دیے جاتے ہیں اور دس دراجات بڑھا دیے جاتے ہیں اور سبحان اللہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو اپنے غلاموں کے گناہوں کے مٹنے پر دراجات کے بڑھنے پر نیکیوں کے حصول پر خوشی ہوتی ہے اور ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے آثار چہرہ پر انوار سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و بارک علی کتاب اللہ کی بات سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے الحمد للہ عزب پچھلے کئی سلسلوں سے ہم فال قرآنی پر بیان ہو رہا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو جگہ جگہ مثالیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے قرآن عربی میں نازل ہوا نا اور عربوں کا یہ دستور تھا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ گفتگو کے دوران مثالیں دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی تاکہ اس کے بندے سمجھیں عبرت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں آج انشاءاللہ اللہ عز و جل برباد کھیتی کی مثال جو خدائے زلجلال عزا وجل نے ارشاد فرمائی وہ پیش کی جائے گی وہ لوگ کیسے بے ہیں عقل سے آ رہی ہیں نادانیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اور دکھاوے کے لیے خرچ بہت کرتے ہیں، اپنے مال کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، ایسے ایمان سے آری لوگوں کے حسرت ناک انجام کی بہترین اور پر اثر مثال خدائے زلجلال نے ارشاد فرمائی برباد کھیتی کی مثال دیکھا چنچے پارا چار سر آل عمران مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ قرآن پاگ کنزول تفسیر تفصیر خزان میرے ہاتھ میں اس سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو آیت بھی سناؤں گا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی اور انشاءاللہ اللہ ہم اس سے مدنی پھول بھی چننے کی سعادت حاصل کریں گے آئت نمبر ہے 117 سورت ہے عل عمران پارا ہے چار ارشاد ہوتا ہے مفل ما فلوم یوں سی کن سیاح ہے وَمَا اللَّهُ وَلَكِنْ <يَغْلِمُون> ترجمائی کنزلی ماں کہاوت یعنی مثال کہاوت ان کی جو اس دنیا کی زندگی میں اس کے تحت خزان الارفان میں صدر الفاظل خلیفہ علی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ احادی لکھتے ہیں مفسرین کا قول ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہود کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور روح پر کرتے تھے یعنی اس آیت میں ان کی کہاوت ان کی مثال ارشاد ہوئی کہ وہ یہودی جو اپنے علماء پر مال خرچ کرتے ہیں رئیسوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور مزید لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ کفار کے تمام نفاقات و صداقات مراد ہیں وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں سارے کفار کے لیے اس میں یہ مراد ہے مزید لکھتے ہیں کہ ایک کال یہ ہے کہ ریاکار کار کا خرچ کرنا مراد ہے وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا آخرت کے لیے خرچ نہیں کرتا ثواب کے لیے خرچ نہیں کرتا دکھانے کے لیے سنانے کے لیے منصب کے لیے مال کے لیے خرچ کرتا ہے کیونکہ ان سب کا خرچ کرنا یا دنیاوی نفع دنیاوی کے لیے ہوگا یا نفع اخروی کے لیے اگر محض نفع دنیاوی کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ اور ریاکار کار کو تو آخرت اور رضا الہی مقصود ہی نہیں ہوتی وہ تو اللہ کی رضا کب چاہتا ہے وہ آخرت کب چاہتا ہے وہ تو دنیا چاہتا ہے وہ تو شورت چاہتا ہے اس کا عمل دکھاوے اور نمود کے لیے ہوتا ہے ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفعہ اور کافر کے تمام عمل اکارت ہیں بیکار ہیں وہ اگر آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفعہ نہیں پا سکتا ان لوگوں کے لیے وہ مثال بالکل مطابق ہے جو آیت میں ذکر فرمائی جاتی ہے وہ کیا مثال ہے سنیے کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا یعنی سخت ٹھنڈ ہو وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی تفسیر میں صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں یعنی جس طرح کے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح کفر انفاق کو باطل کر دیتا ہے کافر اللہ کی میں جتنا بھی خرچ کرے جو بھی نیکی کرے اس کو کچھ حاصل نہیں اس کے کفر کی وجہ سے اس کا سارا خرچ کرنا برباد کر دیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان الحمدللہ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا یعنی سخت ٹھنڈ ہو وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال برباد کھیتی کی سیدھی کھیتی اگی کوشش کی گئی مگر جب ٹھنڈی ہوا برفانی ہوا چلی تو کھیتی مر گئی برباد ہو گئی نیکیاں کی گئیں نیک مال کیے گئے خرچ کیا گیا مگر چونکہ وہ کافر تھے اس لیے کفر کی بنا پر ان کی ساری نیکیاں رد کر دی گئیں عکارت ہو گئیں برباد ہو گئیں تو کیسی عبرتناک مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی مزید علماء نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول انعت فرمائے ہیں آئیے اسے بھی چننے کی ہم کوشش کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صاحبی و بارہ کا علماء لکھتے ہیں یہاں اس آیت میں ان کفار کے بارے میں بتایا گیا ان کی آرزو کا ان بتایا گیا ان کی میں پوری نہیں ہوں گی وہ اپنے خیال میں دنیا میں نیکی کے راستے میں خرچ کرتے سب رائے گا جائے گا اور ان سے اللہ کے عذاب کو ہرگز وہ دور نہیں کر سکتے یہودی منافق مشرقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو معذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے پر خوش نہ ہوں بڑے فخر کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو خوش نہ ہوں فخر نہ کریں یہ ان کا خرچ کرنا انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اور انہیں کچھ بھی نفع نہیں دلا سکتا تو کفار کی نیکیاں برباد ہیں وہ چاہے جو بھی نیکیاں کریں ہاسپٹل بنوا دیے وہ مسافر خانہ بنوا دیا کوئی کنواں کھدوا دیا نہر جاری کر دی نیکیاں کی مگر ان کے کفر کے سبب یہ سب برباد ہو جائے گا انہیں کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کا ارشاد موجود ہے اس طرح کی آیتیں موجود ہیں آئیے وہ بھی سنتے ہیں چناچے پارا انیس سور شارا کی آیت نمبر اٹھاسی میں رشاد ہوتا ہے یم المل جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کیا مت کے کافروں کا مال انہیں کام نہیں آئے گا ان کے بیٹے انہیں کام نہیں آئیں گے مزید رشاد ہوتا ہے پارا تین سور آل عمران آیت نمبر اکانوے نائنٹی ون ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے کافر قیامت کے روز ساری زمین کے برابر سونا بھی دے دے اس سے اللہ کے عذاب سے خلاصی نہیں ملے گی جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی پارا بائی سورہ سبا آج نمبر سینتیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کمزلی میم اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچائیں کافروں کی اولاد اس قابل نہیں کہ اس کو اللہ کا قرب دلائیں کافروں کا مال کافروں کا خرچ کرنا اس قابل نہیں کہ ان کا یہ خرچ کرنا ان کا نفاق کرنا وہ اللہ کا قرب دلائے کیوں کہ کافر اپنے مال کو دنیاوی اغراض کی بنا پر خرچ کرتے ہیں دنیاوی لذتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں غریب لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں کس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو سنانے کے لیے اپنی تعریف کے لیے شہرت کے لیے فخر کے لیے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے اگر اللہ تعالی کے لیے خرچ کرتے تو پہلی شرط کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ تو کفار کے خرچ کی مثال یوں دی گئی کہ اپنے کھیت پر سخت سرد جلا دینے والی ہوا جیسے کھیت کو پہنچے اور کھیت کو جلا ڈالے اللہ اکبر تو آخرت میں کافروں کے اعمال برباد ہیں رائے گا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے معذ اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی انہیں سزا دی انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کافروں نے کس طرح ایمان نہیں لائے اپنی جانوں پر خود ہی تو ظلم کیا ایمان کیوں نہیں لائے تو ایمان کے بغیر یاد رکھیے اللہ تبارک کا تعالی کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے ایمان ایمان اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرما آئیے دعا کرتے ہیں مسلمان عطا تے سیما لکھیں اسی کی قبول ہوں گی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا نمازیں حج روزہ زکوۃ یہ اللہ کے میں خرچ کرنا مسجدیں بنوانا یہ مساجد کی تعمیرات کروانا جامعات بنوانا مدارس بنانا غریبوں کی مدد کرنا قبول کب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ کبھی تفصیلی نعیمی میں اس مثال والی آیت کے تحت بہت پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں کہ یہاں کفار کے وہ مال مراد ہیں جو بدکاریوں میں خرچ کرتے ہیں جوئے میں خرچ کرتے ہیں شراب خوری میں خرچ کرتے ہیں یا کافروں کے وہ مال مراد ہیں جو دنیاوی مباح کاموں میں خرچ کرتے ہیں مباح کام کیا ہوتا ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے وہ مباح ہوتا ہے نا اور وہ مال بھی مراد ہیں جس سے کافر اپنے زوم میں اپنے برے خیال میں وہ اچھی جگہ خرچ کرنا سمجھتے ہیں مثلا اپنے جو ان کفار کے وہ مذہبی پیش پیشواں ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں یا پھر وہ مال بھی ہیں جو واقعی وہ اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں جیسے مسافروں کی خدمت کرنا یتیموں کی مدد کرنا بیواؤں کی مدد کرنا اور وہ مال بھی ہیں جس کے زور پر وہ اسلام کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جیسے نئے نئے مسلمانوں پر خرچ کر کے ان کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو تنخواہیں دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر لادینت پھیلائی جائے کفر پھیلایا جائے اور اپنی مشنریز کو وہ ایڈ کرتے ہیں، یہ مال اس میں بھی شامل ہیں تو کفار کے سارے ادنا اعلی اور ہر قسم کے مال خرچ کرنے کی مثال دی گئی تو کفار کا جو کفر ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ تباہ کن ہوا کی طرح ہے برفانی ہوا کی طرح ہے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال وہ تو برباد شدہ کھیتی کی طرح ہے جیسے کھیتی برباد ہوگی کچھ حاصل نہیں ہے تو اسی طرح جو مال انہوں نے خرچ کیا انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں اور مسلمان سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے مسلمان کی کھیتی اس طرح برباد نہیں ہوتی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے کافر کو سواب نہیں ملتا ہے مسلمان کو نقصان پہنچے گا صبر کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اجر ملے گا کافر کے لیے یہ نہیں ہے تو ہوا نے برفانی ہوا نے کھیت برباد کر دیا دانا بھی نہیں بچا بھوسا بھی نہیں بچا کھیت کے آثار تک مٹا دیے قبلہ مفتی احمد یار نئی رحمتہ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں اعمال کی قبولیت درست ایمان پر موقوف ہے کوئی بے وضو نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی تو بے ایمان کے اچھے عمل کرے اس کے اچھے امال قبول نہیں ہوں گے پہلے ایمان لانا ہوگا مزید لکھتے ہیں جیسے قبول اعمال کے لیے وجود ایمان لازم ایسے ہی بقائے اعمال کے لیے ایمان ضروری نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ کیے مگر وہ مرتد ہو گیا مرتد کسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو کر دین سے پھر جائے اسلام سے پھر جائے اسے کہتے ہیں مرتد مرتد ہو گیا اب اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ارتداد کی برفانی ہوا اس کے سارے نیک اعمال کو تیس فیص کر دے گی برباد کر دے گی اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے مفتی صاحب لکھتے ہیں اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے اس لیے کوئی شخص ایمان پر خاتمے سے پہلے اپنے اعمال پر اعتماد نہ کرے میں تین نوازیں پڑھتا ہوں میں تاجد پڑھتا ہوں میں حافظ قرآن ہوں تو میں حج کر کے آیا ہوں میں نے تو اتنے غریبوں کی شادیاں کروائیں تو اتنی بیواؤں کی مدد کی میں تو بہن کی مدد کرتا ہوں پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوں کھانا دیتا ہوں اللہ قرآ میں میں نے تو مسجد بنائی ہے تو میں نے تو مدرسہ بنایا ہے ارے اعتماد نہ کر جب تک ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب نہیں ہو جاتا کچھ پتا نہیں اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ سرداروں کی بے ایمانی ان کے ماں تہتوں کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے جیسا کہ جی مثال سے معلوم ہوا ظلم کس نے کیا کھیت والے نے عذاب آیا تو اب وہ دانا بھی گیا بھوسا بھی گیا کھیت کا نام و نشان مٹ گیا اب اس کا نقصان کس کو پہنچا اس کے بچوں کو بھی پہنچا نا اس کے نوکروں کو بھی پہنچانا بلکہ جانوروں کو بھی پہنچا کھیت برباد ہوں گے جانور بھی تو ازمائش میں آ گئے بال بچے بھی ازمائش میں آ گئے نوکر چاکر بھی آزمائش میں آ گئے اب وہ اجڑ جائیں گے تو یہ بال بچے اور جانور سب بھوکے مریں گے تو اگر بڑا جو بے ایمان ہوگا تو اس کے مات اہتوں گا بیٹاغرک ہو جائے گا مفتیسا مزید لکھتے ہیں نیکیوں کی بالکل بربادی کفار کے لیے ہے مومن کتنا ہی گناگار ہو انشاءاللہ عزوجل اس کی اصل نے کی برباد نہ ہوگی کمی ثواب اور چیز ہے اور بالکل بربادی کچھ اور یہ مسلمان کے لیے مفتی صاحب نے مزید لکھا کہ سوفیا فرماتے ہیں ہر انسان کسان ہے ہر انسان کسان ہے فارمر ہے اس کی زندگی کھیت باغ ہے آمال اس کے ہیں پھل ہر انسان کیا ہے کسان ہے اور اس کی زندگی کیا ہے کھیت ہے باغ ہے اور اس کے آمال کیا ہیں اس باغ کے پھل موت یہ ہے کھیت کٹنے کا وقت آخرت ان پھلوں کے استعمال کا زمانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب کرے تو سمجھو اس کی محنت ٹھکانے لگی اور اس کا کھیت بخیریت کٹا مسلمان تار مولا تیرے کرم سے ہو ایمان پیخا احمد یارخان ایمی مفصر شہید حکیم الامت لکھتے ہیں خدا نہ کرے خاتمہ بگڑ گیا تو سارا کھیت اجڑ گیا محنت برباد ہو گئی اور اب افسوس سے ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا کیوں کہ دوبارہ کھیت بونے کا موقع نہیں ہے بھی زندگی کے اندر تو آدمی دوبارہ کھیت بولے گا موت آ گئی اب نیکیوں کی کھیتی کیسے بوئے گا اس آیتے کریمہ میں ان دوسرے بدنصیب کسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کس طرح کفر کر کے شرک کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے اعمال کی کھیتی کو اپنے ہاتھوں برباد کر ڈالا تفصیرہل بیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی نے اس آیت کے تحت بڑے پیارے مدنی پھول ان آیت فرمائے ہیں چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی پر مال خرچ کرنے میں کوتا ہی نہ کرے اور عمل میں اخلاص کو مد نظر رکھے آپ نے ایک حکایت بھی لکھی ہے کہ حضرت منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا اور مجھے اس سے بڑی عقیدت تھی بڑا حسن دن تھا کہ بڑا نیک آدمی دکھ سکھ کا ساتھی تھا کسرت سے عبادت کرتا تھا تحجد گزار تھا اللہ تعالی کے خوف سے روتا تھا چند روز وہ میرے پاس نہیں آیا میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ ایک عرصہ ہو کیا بیمار پڑا ہوا ہے کہتے ہیں میں طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچا حضرت منصور بن عمار علی رحمت اللہ کا فار فرماتے دستک دی اس کی بچی باہر آئی اور مجھے وہاں لے گئی جہاں اس کا باپ جو میرا دوست تھا وہاں بیمار پڑا ہوا تھا گھر کے درمیان میں وہ اس کا آخری وقت تھا بستر مرگ پر تھا وہ چہرہ اس کا کالا ہو گیا آنکھیں اس کی زرد ہو گئیں لب اس کے خشک تھے میں نے کہا لا الہ الا اللہ کی کسرت کیجیے اس نے آنکھ کھولی اور مجھے گھورنے لگا کہا کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑو گے میں تجھے نہلاؤں گا نہیں کفناؤں گا نہیں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اس نے سن کر کہا بھائی منصور مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا میرے لیے کلمے شریف کے آگے پردہ لٹکا دیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نمازیں پڑھتا تھا تو, تو روزے رکھتا تھا تاجد گزارتا شب میں تھا کہا بھائی بات یہ ہے میں جو بھی عبادت کرتا تھا میری نیت دکھاوے کی ہوتی تھی ریا کی ہوتی تھی میں نے عبادت اس لیے کی کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں ورنہ جب میں تنہا ہوتا تھا نا گھر میں اکیلا ہوتا تھا دروازے بند کر کے ایسے ایسے گندے کام کرتا تھا کہ اللہ کی طرح توبہ استغفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے اور اس مثال پر غور کر کے اس شکایت پر غور کر کے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اخلاص کا حصول کس طرح ہوگا یہ نیکی کی دعوت کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ فیضان سنت کا چھٹا بھاگ ہے امیر علیہ سنت نے اخلاص پانے کے غالباً دس نسخے عطا فرمائے ہیں کس طرح اخلاص پایا جائے ریا کاری سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے ریا کاری کی کیا تباہ کاری ہے اس میں امیر اللہ نے لکھا ہے اس میں پڑھیے پہلے علم آئے گا پھر عمل ہوگا نا علم ہی نہیں عمل کیسے کریں گے تو علم حاصل کیجیے ان شاء اس کے برکس سے عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا اور پتا بھی چلے گا عمل کرنا کیا ہے ریا ہوتی کیا یہی یہ پتا نہیں یار لوگوں کو بچنا کس طرح یہ کیسے پتا چلے گا تو میں پڑھیے اور یاد رکھیے ریاض سے بچنا کیا ہے فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور پتا نہیں کیا کیا سیکھتے یہ نہیں سیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کفارے نہ ہنجار بد اتوار جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ارشاد فرمائی وہ برفانی ہوا جو جب چلتی ہے تو کھیتی کو برباد کر دیتی ہے تو اسی طرح کفار کا خرچ کرنا ہے نیکیاں کرنا ہے یہ مسافر خانے بنانا یہ ان کے اپنے زوم میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ سب بیکار ہے کیونکہ قبولیت کے لیے کیا ہے ایمان شرط ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے آئیے اب جو کوئی سنا اس کو کچھ دورانی کی کوشش کرتے ہیں سلو الحبیب برباد کھیتی کی مثال ارشاد فرمائی کس پارے میں کس صورت میں اور آیت نمبر کیا ہے جی آپ بتائیے پارہ چار سورہ علیہ عمران اور آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمائے ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے بھائی اس کو لکھ لیں گے تو لکھا کام آتا ہے بعد میں آپ اس کو وہ پڑھ سکیں گے مفسرین کے مختلف اقوال صدر الافاظل نے خزائن الارفان میں اس آیت کے تحت لکھے ہیں کہ اس آیت میں جو خرچ کرنے والوں کی مثال دی گئی وہ خرچ کرنے والے کون ہیں تو مختلف اقوال کوئی کون کوئی, کوئی میں بتائیں صدر الفاد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالی نے مثال دی ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کفار کے تمام صدقاتوں نفقات مراد ہیں ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے درست الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صدر الفاض مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین آبادی علی رحمتہ نے ایک قول اور نقل کیا وہ کون بتا صدر مفتی مراد مرادآبادی رحمۃ اللہ سناتے ہیں کہ اس سے مراد ریاک کا کر کر خرچ کرنا ہے کہ وہ دفاعے کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس طرح اس کو اجر نہیں دیا جائے گا نا صلو ماشاء جی. تو برباد کھیتی کو کس چیز سے تشوی دی گئی جی برباد کھیتی کی مثال کفار کے امال سے دی گئی ماشاءاللہ آپ نے درست کہا اور ٹھنڈی ہوا کی کس چیز سے تشویح دی گئی ٹھنڈی ہوا کفار کے کفر سے دی گئی آجا, آجا. درست آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مسلمان کافر کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے کس وجہ سے وہ کافر ہے وہ نیکیاں کرتا ہے جیسے کھیتی اگی بیج ڈالا گیا زمین اچھی ہے سب ٹھیک ہے وہ کھیتی اگی مگر برفانی ہوا چلی تو ساری کھیتی مر گئی برباد ہو گئی تیس محس ہو گئی تو کافروں نے نیکی کی پل بنائے مسافر خانے بنائے بیواؤں کی مدد کی یتیموں کی مدد کی مگر ان کے کفر کی برفانی ہوا نے سارے کھیت کو برباد کیا اسی طرح ان کے کفر نے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی اگر کسی مسلمان کی کھیتی برباد ہو جاتی تو کیا اس کی ساری محنت اور خرچہ بھی ضائع ہوگا جی تفسیر میں مفتی صاحب احمد یارخان نئی رحمت اللہ نے کیا لکھا مفتی صاحب نے بتایا کہ جو مسلمان جس کی کھیتی برباد ہو اس پہ صبر کرے اس پہ اس کو زیادہ اجر اور سواب ملے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ, صلو علی, الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مفتی صاحب نے بہت پیارے مدنی پھلی نائٹ فرمائے کہ ہر انسان کسان ہے اور اس کی زندگی کیا ہے کھیت یا باغ اور آمال اس کے پھل اور موت کیا ہے کھیت کٹنے کا دن آخرت کیا ہے ان پھلوں کے استعمال کا زمانہ مفتی صاحب نے لکھا کہ ہر انسان کیا ہے کسان اور اس کی زندگی کیا ہے کھیت اور اس کے امال کیا ہیں پھل اور موت کیا ہے سارے بتائیں نا بھائی مدری چینل کے ناظرین بھی بتائیں تو کس کی محنت ٹھکانے لگی جی کون بتائے گا جی بتائیے محنت اس کی ٹھکانے لگے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر موت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب آمین ایمان ایمانے بند بند میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آمین صلو علی الحبیب کافر بدنسیب کسان کی طرح ہیں کس بدنسیب کسان کی طرح جی جس نے کفر کر کے شرک کر کے اپنی امال کی کھیتی خود ہی برباد کر لی جی جواب میں نے بتا دیا بھائی کافر اس بد نصیب کسان کی طرح ہے کہ جس نے شرک اور کفر کر کے اپنی کھیتی تباہ کر دی ما شاء اللہ ان کا جواب درست ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹ مٹ مٹ اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے اس میں علم سیکھنے کو ملتا ہے اس میں اچھے اعمال کا جذبہ بھی ملتا ہے اور اچھے اچھے اعمال اپنائیں گے اچھی صحبت اپنائیں گے تو ایمان کی فکر ہوگی ایمان کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کریں گے دعائیں کریں گے اور اس کی رحمت سے ایمان کا تحفظ ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بڑی بہاریں ہیں آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے آپ کو میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں آپ درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی محمد وبارہ ہاکس بے باول مدینہ کراچی کہ ایک مقیم اسلام بھائی وہ کینسر کے مریض تھے انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آشیقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی سعادت ہے نہیں کیا ملتی دعائیں سیکھنے کو ملتی نماز درست ہوتی سعادت ہے دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے مایوس تھے آشیقان رسول نے ڈھارس بندائی دعائیں بھی کی ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں قہ ہوئی الٹی آئی وومٹنگ ہوئی اس میں گوشت کی بوٹی ہلک سے نکل پڑی ق کے بعد ان کو سکون ملا مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹر سے رجوع کیا دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالائے حیرت کے ان کا مرض سرطان یعنی کینسر ختم ہو چکا تھا الحمد علی احسانی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی انہوں نے خواب میں اللہ تعالی کی اجازت کی اللہ تعالی کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے ہاں بیداری میں نہیں یہ ہمارے اکالی سلاط و اسلام کے لیے خاص ہے عرض کی یا اللہ تیرا قرب پانے کا ذریعہ ارشاد ہوا اے احمد میرا قرآن عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے ارشاد ہوا اے احمد سمجھ کر یا بغیر سمجھے قرآن سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو الحمد فائدہ ہی فائدہ ہے نیکیاں نیکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب خصوصی بھی حاصل ہوتا ہے آئیے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم کم از کم تین آتے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی فادت حاصل کیا کریں گے ترجمہ کون سا کنزل ایمان تفسیر کون سی خزائین یا نور الارفان امیر علیہ سنت نے اس کو مدانی انعامات میں بھی شامل کیا ہے جو نیک بننے کا نسخہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد